الله Allah... اشد لو اشد تو پہلی شرط ہے ایجاب و قبول دوسری شرط ہے مال جسے شریعت میں مہر سے تعبیر کیا گیا اور اموالکم کی اضافت زمیر کمب کی طرف کی گئی ہے یعنی تمہارے مالوں کے ذریعے سے جہیز کا رد ہو گیا یعنی شادی میں مال مرد خرچ کرے گا عورت نہیں نہ جانے یہ بیماری مسلمانوں میں کہاں سے آ گئی کہ وہ پورا خرچہ لڑکی والوں سے کرواتے لڑکی کتنی پڑھی لکھی کیوں نہ ہو جہیز ماں باپ کو دینا ضروری ہے یہاں اللہ تباروں کو تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ مال مرد خرچ کرے گا عورت نہیں اس سے جہیز کا رد ہو گیا تیسری شرط محسنین غیر مصافحین یعنی نکاح کا مقصد دائمی قبضہ ہو جس سے حلال مروجہ کرد ہو گیا حلال مروجہ میں کیا ہوتا ہے ایک آدمی جذبات میں آ کر کے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دیتا ہے جبکہ اہل حدیثوں کے ہاں ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہی مانی جاتی ہے دوسروں کے ہاں تینوں واقع ہو جاتی ہے تین مرتبہ طلاق کے کلمات کہنے کے بعد بھی ابھی وہ عورت اس کے نکاح سے نکلی نہیں ہے کہتے نکل گئی اب اس کی شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں ایک آدمی کو پکڑا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ سے شادی کر لے اور رات گزار کر کے کل صبح اس کو تلاب دے دینا یہ ہے حلال مروجہ بدترین قسم کا گناہ ہے یہ اس لیے کہ وہ عورت جس کے لیے حلال تھی اس کے لیے حرام کر دی گئی اور جس کے لیے حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی گئی اور جس مرد سے نکاح کیا گیا اسے شرط کر لی گئی کہ یہ نکاح جو تیرا اس عورت سے کیا جا رہا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ کل تجھے اس کو طلاق دینی ہے اور احسان کی حقیقت یہ ہے کہ دائمی قبضہ ہو آپ اس نیت سے شادی نہ کر رہے ہوں کہ میں اسے کل طلاق دے دوں گا پرسوں طلاق دے دوں گا دس دن کے بعد تلاق دے دوں گا تو محسنینہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نکاح کا مقصد دائمی قبضہ ہو ایجاب و قبول مہر اور تیسرے دائمی قبضہ چوتھے غیر مصافہین صرف مستی نکالنا مقصود نہ ہو متا ہو گیا متا سمجھتے کسے کہتے ہیں کئی شہروں میں ایسا ہو رہا ہے عرب کے لوگ آتے ہیں باقاعدہ دلال رہتے ہیں دس دن کے لیے شادی کرتے ہیں دس دن کے بعد طلاق دے کر کے چلے جاتے ہیں حرام ہے یہ اس لیے کہ قرآن حکیم نے کہا غیر مساطرین مستی نکالنا مقصود نہ ہو یہاں ایک تو دائمی قبضہ نہیں ہوا دس دن کے بعد طلاق دینا مقصود ہے دائمی قبضہ مقصود نہیں ہے اور مستی نکالنا مقصود ہے ایک اور شرط ولا متخبی اخبار چوری چھپے آشنائی کرنے والے نہ ہوں اس سے دو باتیں معلوم ہوں کہ شادی گواہوں کی موجودگی میں ہو گواہ ضروری ہے اور ایک اور مسئلہ معلوم ہوا ولا متخدی اقدام سے کہ ولی کا ہونا ضروری ہے جب تک ولی اجازت نے دے لڑکی اپنی مرضی سے کہیں شادی بھاگ کر نہیں کر سکتی باپ ولی ہے باپ موجود نہ بیٹا ولی ہے تو جب تک ولی اجازت نے دے لڑکی اپنی اجازت مرضی سے کہیں دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی ایجاد و قبول پہلی شرط مہر دوسری شرط دائمی قبضہ تیسری شرط گواہ چوتھی شرط ولایت پانچویں شرط یہ پانچ شرطیں جب پائی جائیں تب نکاح وجود میں آئے گا اور ولا متخدی اخدان سے ایک نقطہ اور معلوم ہوا کہ چوری چھپے کوئی مرد آشنائی نہ کرے یعنی کوئی گرل فرینڈ نہ بنائے اور چھٹے پارے کے اندر ہے ولا تخذات اخدان لڑکیاں بوائے فرینڈ نہ بنائیں چھٹے پارے میں ولا تخیزات ہے عورتوں کو خطاب کر کے کہا گیا ہے منت کا کا استعمال کیا گیا اور یہاں مذکر کا ہے لڑکے گرل فرینڈ نہ بنائیں جائز نہیں ہے چھٹے پارے میں ولا بتاتے اخبار لڑکیاں بوائے فرینڈ نے بنائے آرام تو نکاح کی یہ پانچ شرطیں ہیں یہ پانچ شرطیں جب وجود میں آئیں گی تب نکاح ہوگا اس کے بعد ایک حکم دیا جا رہا ہے یا یوہلدین الذین منو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو تم اپنے درمیان اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ ان تکون تجارتن ان ومن منکم باہمی رضامندی سے تجارت ہو تو تم مال کھا سکتے ہو باطل کے ذریعے مال مت کھاؤ اس میں سارے حرام دھندے آ گئے سود حرام رشوت حرام ڈاکہ حرام چوری حرام غصب کر کے مال لے لینا کسی کی زمین ہڑپ لینا حرام دھوکا دے کر کے مال حاصل کر لینا حرام باطل کے دائرے میں یہ تمام کے تمام حرام دھندے آ گئے باطل طریقے سے مال مت کھاؤ اس کے بعد کا حکم ولا تخت اپنے آپ کو قتل مت کرو خودکشی حرام ہو خودکشی کو حرام قرار دیا گیا اس کے بعد ایک عجیب مسئلہ وین کیا جا رہا ہے گنا کی دو قسمیں ہیں گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ یہ بڑے گنا کسے کہتے اور چھوٹے گنا کسے کہتے اچھی طرح جان لیجیے بڑے گنا کسے کہتے ہیں جس بد عملی کے اوپر شریعت میں حد مقرر کی ہو بڑا گناہ ہے شریعت میں اس پر سخت وعید آئی ہو وہ بڑا گناہ ہے اس بداملی کے اوپر لانت کی گئی ہو وہ بڑا گناہ ہے شریعت نے حد مقرر کی ہو حد مقرر کرنے کا مطلب جانتے ہو جیسے چوری کی حد کیا ہے حد کاٹ لیا جائے تو ایسے افعال ایسے آم جن کے کرنے پر شریعت نے حد مقرر کی ہے زانی کو سنسار کر دیا جائے تو زینا بڑا گناہ ہوا چوری ایسی بدعملی ہے تو اس پر ہاتھ کاٹنے کی حد ہے تو چوری بڑا گنا ہے تو جس گناہ کے اوپر جس بدعملی عملی کے اوپر شریعت نے حد مقرر کی ہو وہ بڑا گنا ہے اس کے اوپر جہنم کی وعید ہو کہ یہ گناہ کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے وہ بھی بڑا گنا ہے اور جس بدعملی عملی کے اوپر لانت فرمائی گئی ہو کہ اس پر اللہ کی لانت ہے یا اس کے رسول کی لانت ہے یا انسانوں کی لانت ہے یا ملائکہ کی لانت ہے تو ایسے گناہ بھی ایسے اعمال بھی گناہ کبیرہ کے دائرے میں آتے ہیں تو گناہ کبیرہ کسے کہیں جس بدعملی عملی کے اوپر شریعت میں حد مقرر ہو شریعت میں اس بدعملی عملی کے اوپر جہنم کی وعی آئی ہو یا لانت فرمائی گئی ہو یہ تین چیزیں اگر پائی جائے تو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے بقیہ اس کے علاوہ جو ہے سب گناہ سگیرہ ہیں اب گناہ سویرا کو آپ نے سمجھ لیا گناہ کبیرہ کو آپ نے سمجھ لیا اب اس آیت کے اندر کیا بات بتائی جا رہی ہے وہ میں بتانا چاہ رہا ان تن کبا ماں تون ہان اگر تم بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچاتے رہو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ایسے ہی معاف ہوتے رہیں گے اگر توبہ کیے اللہ اپنے آپ کو اگر بڑے بڑے گناہوں سے روکے رکھو گے تو چھوٹے چھوٹے گنا ان بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب سے رکنے کی وجہ سے معاف ہو جائیں گے آپ کو ان گناہوں کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہے ہیں اور ایک نکتا یہی اور معلوم ہوا کہ اگر آپ بڑے بڑے گناوں سے نہیں بچ رہے ہیں تو وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے بھی حساب لے گا اور سخت سزا دے گا اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہیں سسٹینر ہیں پرووائڈر ہیں قوام ہیں کچھ بھی کہہ لو آئے کیوں ہے ارجالو کو مالنسا مرد حاکم ہے عورتوں کے اوپر آج معاملہ الٹا ہے عورتیں حاکم ہیں مردوں کے اوپر یہ ہماری کمزوری اور ہمارے ڈھیلے ہونے کی وجہ سے اب آپ ڈھیل پڑیں گے وہ تو تمہارے اوپر سوار ہو جانے والی بھلی جبکہ یہاں قرآن میں کہا گیا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں اور اس کی دو وجہ بتائیے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر قوام کیوں بنایا ہے اس کے دو سبب ہیں ایک سبب تو وہ ہے اور ایک سبب عرضی اور کسبی ہے وہ سبب کیا ہے کہ مردوں کی ساخت دیکھیے اور عورتوں کی ساخت دیکھیے دونوں کی ساخت میں بہت فرق ہے مرد عورت کے مقابلے میں طاقتور ہے اور عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے اب بتائیے طاقتور کو کمزور کا قوام بنایا جاتا ہے یا کمزور کو طاقتور کے اوپر قوام بنایا جاتا ہے یہ عجیب بات ہے کہ کمزور آج طاقتور کے اوپر قوام بنی وے مرد عورت کے مقابلے میں طاقتور ہے اور طاقتور کو قوام بنایا جاتا ہے کمزور کو قوام نہیں بنایا جاتا تو ایک تو ساخت کے اعتبار سے ہے جو فطری ہے اس وہبی صلاحیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کو اوپر قوا بنایا دوسری وجہ دوسرا سبب کہ مرد اس کے اوپر اپنا روپیہ خرچ کرتا ہے اس کی ضروریاتیں زندگی کی تکمیل کرتا ہے باہر سے کما کر کے لاتا ہے اس کے اوپر خرچ کرتا ہے یہ سبب کسبی ہے ان دو وجہوں کی بنا پر دو اسباب کی بنا پر مردوں کو اللہ تعالی نے عورتوں پر قوام بنایا ہے اب عورتیں اگر یہ اعتراض کریں کہ اس میں تو ہماری کثرے شان ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس میں آپ کی کسرے شان نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے نظام کو سسٹم کو چلانے کے لیے یہی مناسب سمجھا ہے اس لیے کہ غور کرو تو ہر اجتماعی نظام میں کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں ایک کمپنی ہوتی ہے اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے ایک کالج ہوتا ہے اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے ایک ہائی اسکول ہوتا ہے اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے ایک مسجد ہوتا ہے اس کا ایک متولی ہوتا ہے تو ہر اجتماعی نظام کا ایک سربراہ ہوتا ہے فوجی نظام اس کا ایک کمانڈر ان چیف ہوتا ہے بتائیے اگر فوجی نظام کے اندر کمانڈر ان چیف نہ ہو لڑائی لڑی جا سکتی ہے گویا کام کو اچھی طریقے سے آگے بڑھانے کے لیے ہر نظام کے اندر کسی سربراہ کا ہونا لازمی ہے جیسے فوجی نظام میں وہ بھی ایک اجتماعی نظام ہے ایسے ہی خانگی اور آئلی نظام میں بھی ایک سربراہ کا ہونا ضروری ہے ورنہ خانگی اور آئلی نظام تباہ ہو کر کے رہ جائے گا اس طرح جیسے فوجی نظام کے اندر کوئی سربراہ ہے کوئی کمانڈر ان نہ ہو تو فوجی نظام تباہ ہو جائے گا اب بتائیے بیس لاکھ فوج ہے ایک خاص بٹال کے اوپر ایک کمانڈر بنا دیا گیا اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ اس کے تحت جتنے بھی فوجی ہیں سب کے سب اس سے کم درجے کے ہیں نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ لڑائی لڑنے کے لیے ایک کا سربراہ ہونا ضروری ہے یہاں پرتر اور کمتر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اس نظام کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت تھی ایک کو سربراہ بنا دیا گیا ایسے ہی خانگی اور آئلی نظام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے ضروری تھا کہ عورت اور مرد میں سے کسی کو قوام بنایا جاتا دیکھا یہ گیا کہ مرد زیادہ طاقتور ہے اسی کو قوام بنا دیا گیا جیسے ہر آدمی کو کمانڈر ان نہیں بنایا جاتا جو عقل میں ہمت میں سب سے اعلی ہوتا ہے اسی کو کا کمانڈر بنایا جاتا ہے جس کے پاس وہ صلاحیت ہوتی ہے مرد کے پاس بھی وہ صلاحیت تھی قوام بننے کی اللہ تبارک و تعالی نے آئلی زندگی اور خانگی زندگی میں اسی صلاحیت کی بنا پر اس کو قوام بنا دیا تو یہ این فطرت کے مطابق ہے اس میں عورتوں کی کثرے شان نہیں اس کو ایک مثال سے واضح کروں بتائیے پورے بدن میں سب سے آلہ مقام کس عضو کو حاصل ہے اور پورے بدن کا سربراہ کون ہے سر پورے بدن کا سربراہ سر ہے اور پورے بدن میں سب سے آلہ مقام سر کو حاصل ہے سر کٹ جائے تو آدمی زندہ رہے گا لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہاتھ کی کوئی اہمیت نہیں ہے پیر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسی طریقے سے پیٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے دل کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہر عضو کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے ہاں سر کو سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے بدنی نظام کو چلانے کے لیے اس کو بھی ایک اجتماعی نظام فرض کر لیجئے اس کا ایک سربراہ سر کو مقرر کر دیا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کو اگر آلہ مقام پر رکھ دیا گیا ہے تو اس سے نیچے جو ہے ہاتھ اور پیروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہاں برتر اور کمتر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ ایک نظام کو چلانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ کسی کو سربراہ مقرر کیا جاتا ایک سوال اور یہاں کیا جاتا ہے کہ جب ترکا تقسیم کیا جاتا ہے تو لڑکے کو دو حصہ دیا جاتا ہے لڑکی کو ایک حصہ دیا جاتا ہے یہ بھی ہماری توہین ہے اور ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے جواب دیتا ہوں اعتراض کیا ہے عورتوں کا کہ لڑکوں کو دو حصہ دیا جاتا ہے لڑکی کو ایک حصہ دیا جاتا ہے یہاں بھی ترکے کی تقسیم کے باپ نے بھی ہمارے ساتھ عدل نہیں کیا گیا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا قرآن حکیم جواب دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ بالکل انصاف کیا گیا ہے کیوں اس لیے کہ تمہارا باپ مرا ڈیڑھ لاکھ چھوڑ کر کے مرا ایک لاکھ لڑکے نے لے لیا پچاس ہزار تمہیں مل گیا یہ تمہارا پچاس ہزار یہ بینک بیلنس ہے تمہارا ایک جگہ رکھا ہوا ہے اس لیے کہ اب تیری شادی جہاں ہوگی تجھے ایک پیسہ تھوڑی خرچہ کرنا ہے تیری پوری کی پوری کفالت کی ذمہ داری تیرے شوہر کے اوپر ہے یہ پچاس ہزار تو تیرا ایک طرف رکھا ہوا ہے اس जो کو جو ایک لاکھ ملا ہے اسے پتا نہیں کہاں کہاں خرچ کرنا تو تیرے باپ سے جو تجھے پچاس ہزار ملا وہ تو تیرا نبے کا ہے اس لیے کہ جب تیری شادی ہوگی اور تو اپنے شوہر کہاں جائے گی تو تیرے اوپر تیری ضروریاتیں زندگی کے اوپر خرچ تیرا شوہر کرے گا تجھے خرچ نہیں کرنا ہے اور پھر تیرا شوہر مر جائے تو اس کے ترکے میں بھی تجھے ملنے والا ہے تو ہر طرف سے تو تو لوٹ رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ عدل نہیں ہو رہا ہے قرآن نے کہا کہ تیرے ساتھ مکمل انصاف ہو رہا ہے تیرے ساتھ مکمد کیا جا رہا ہے یہ تیری خام خیالی ہے تیری بھول ہے کہ تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے اگر ایسا کر دیا جاتا لڑکی کو کمزور سمجھ کر کے دو حصہ دے دیا جاتا لڑکے کو ایک حصہ اگر الٹا کر دیا جاتا تو لڑکے کے اوپر یقیناً ظلم ہوتا اس لیے کہ ایک تو اسے آدھا حصہ ملا دوسرے لڑکی آ رہی ہے اس کے حق میں جو بیوی بی بن کر کے اس کے اوپر بھی بے خرچ کر رہا اگر الٹا ہوتا تو یہ کری انصاف نہیں تھا کری نے نہیں تھا ایک سوال عورت یہاں اور کرتی ہے کہتی ہے کہ مردوں کو چار عورتیں رکھنے کی اجازت ہے تو ایک عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے ایسے سوال کرتے ہیں لوگ ایسے سوال آتا آتے ہیں جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی تیرے ساتھ احسان کرتے ہوئے ایسا حکم دیا گیا ہے کہ تو چار مردوں سے شادی نہیں کر سکتی یہ اللہ کا احسان ہے تیرے اوپر اس لیے کہ یہ بتا تو سم سے نازک ہے یا نہیں مرد کے مقابلے میں تو کمزور ہے کہ نہیں ساخت کے اعتبار سے کمزور ہوں بتا چار مردوں کو خوش رکھنے کی تیرے اندر طاقت ہے اگر ایک کو خوش رکھے گی تو تین ناراض رہیں گے کوئی نہ کوئی اس میں تج سے ناراض رہے گا ہی تیرا خانگی نظام پورا برباد ہو کر کے رہ جائے گا تباہ ہو کر کے رہ جائے گا تجھے تو ایک کو خوش رکھنا بھاری پڑتا ہے چار چار کو تو کہاں خوش رکھے گی ایک پرابلم تو یہاں ہے دوسرے وہ چار شوہر آپس میں لڑ جائیں گے ایسے مواقع آئیں گے تو ہمیشہ تو خانگی زندگی کے اندر تماشا ہی ہوتا رہے گا اس وجہ سے این فطرت یہی قرار دیا گیا کہ مرد کو چار شادیوں کی اجازت دی جائے عورت کو صرف ایک ہی کے عقد میں رہنے کی اجازت دی جائے یہ این فطرت ہے اور دوسرے چار مردوں سے اگر اس نے شادی کر لی بچہ پیدا ہوا لڑکا یا لڑکی اب اس کی کفالت کی ذمہ داری کا معاملہ ہے کون اٹھائے گا بچہ کس کا کیسے پتہ چلے گا نصب کی بات سامنے آ جائے گی جس کا معلوم کرنا انتہائی مشکل ہوگا اب جب نصب معلوم نہیں ہوگا تو کفالت کی ذمہ داری کس کے اوپر ڈالی جائے گی اٹکل تو ڈالی نہیں جا سکتی یہ تو ظلم ہوگا کہ بچہ کسی کا ہو کفالت کوئی کرے ایک لطیفہ ہے لوگ کہتے ہیں واقعہ ہے کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ اگر ایک عورت چار مردوں سے شادی کر لے تو کیا حرض ہے تو ان کی بیٹی نے ایک جواب دیا تھا ایک بیٹی نے ان کے جواب دیا تھا غالباً جواب اس طریقے کا تھا چار عورتوں کے دودھ نکلوا کر کے ایک جگہ ڈال دیے گئے ملا دیا گیا اور کہا کہ پتہ لگاؤ کون سا دودھ کون عورت کا ہے نہیں پتہ لگایا جا سکتا اس طریقے سے اس لڑکی نے معاملہ حل کیا ایسے ایسا معاملہ وہاں بھی ہے یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ لڑکا کس کا ہے یا لڑکی کس کی ہے لہذا قرآن حکیم نے یہ اصول بنایا ہے یہ اصول این فطرت کے مطابق ہے ایک گہرا نکتا اور بھی یہاں ہے کہ عورت دین میں بھی ناقص ہے دین میں بھی نصف ہے اور عقل میں بھی نصف ہے اور یہ میڈیکل سائنس نے بھی بتا دیا ہے کہ مرد کا دماغ عورتوں کے دماغ کے مقابلے میں چار گنا زیادہ ہے یہ میڈیکل سائنس نے ابھی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ مرد کا دماغ عورت کے دماغ کے مقابلے میں چار گنا زیادہ تیز رفتار ہے وہ چار رکھ سکتا ہے یہ تو سائنس بھی بتاتی ہے اور سائنس بھی اجازت دیتی ہے تو اب آدھا تو دین میں یہ کم ہے اور آدھا عقل میں کم ہے اور ایک میں کتنے پاؤ ہوتے ہیں کتنے روبو ہوتے ہیں چار گویا ایک مرد کے مقابلے میں یہ ایک پاؤ ہے ایک روبو ہے برابر ایک روبو ہے لہٰذا مرد چار رکھ سکتا ہے عورت نہیں اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ شادی ہو گئی مرد کو قوام بنا دیا گیا اس کی فطرت کے مطابق جہاں چار برتن ہوتے ہیں وہاں کھنک ہوتی ہی ہے اٹھا پٹک ہوتی ہی ہے آواز آتی ہی ہے تو اس مسئلے کا حل کی معاشرتی زندگی میں کبھی کوئی انبن ہو جائے تو کیا کیا جائے مرد جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق طلاق طلاق بول دیتا ہے اور پھر بعد میں پچھتا ہے قرآن حکیم نے اس کا طریقہ بتایا ہے کہ دل برداشتہ ہو کر کے عورت کی بد اخلاقی عورت کی بدسورتی یا کوئی بھی چیز جو انبن کا باعث بنے اس کی وجہ سے تم جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق مت دو بلکہ اس کا ایک طریقہ ہے پہلے کیا کرو فیضو ہننا ان کو سمجھاؤ یہ پہلا اسٹیپ ہے پہلا اسٹیپ طلاق طلاق طلاق نہیں ہے پہلا اسٹپ بتایا گیا فیضو انہیں سمجھاؤ سمجھانے کے بعد نہ مانے تو دوسرا اسٹیپ ہجرون نہ ان کے بسترے رکھ کر دو اس کے بعد بھی نہ مانے تو وہ ہن تو انہیں مارو کیسی مار حدیث میں بتائی گئی ہے کہ وہ مار کیسی ہونی چاہیے ایسی نہیں جو ہڈیوں کو توڑ دینے والی ہو اٹھا لیتے ہیں ڈنڈا اور بری طریقے سے پیٹنے لگتے ہیں جیسے کو پیٹا جاتا ہے پتا نہیں ایسی مار کی اجازت نہیں ہے اور نہ تو اس کے چہرے کے اوپر آپ مار سکتے ہیں ایسی مار جو توڑ پھوڑ والی نہ ہو جیسے ایک استاذ لڑکا سبق نہ یاد کر سکے تو تادیبن دو چار چھڑیاں اسے رسید کر دیتا ہے اس طریقے کی مار ہونی چاہیے تادیب کے لیے لیکن اس تیسرے میتھڈ کے اپلائی کے بعد بھی اگر عورت نہ مانے پہلا میتھڈ کیا تھا سمجھانا دوسرا میتھڈ کیا تھا بستر الگ کر دینا تیسرا میتھڈ کیا تھا مارنا ان تینوں میتھڈس کے اپلائی کرنے کے بعد بھی بات عورت کی سمجھ میں نہ آئے تو اب چوتھا مرحلہ کیا لڑکی کی طرف سے ایک پنچ بلایا جائے اور لڑکے کی طرف سے ایک پنچ بلایا جائے دونوں سر جوڑ کر کے بیٹھیں اور وجہ نزا کو تلاش کریں سبب نزا کو سبب اختلاف کو تلاش کریں کہ آخر میاں بیوی کے درمیان انبن کی وجہ کیا ہے میاں بیوی کے درمیان مخاصمت کی وجہ کیا ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کی وجہ کیا ہے جھگڑے کی وجہ تلاش کرے جھگڑے کا سبب تلاش کریں اور اس کے بعد اس سبب کو سامنے لا کر کے غور و فکر کریں اختلاف دور کرنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان توفیق پیدا کر دے یو افلّہ اللہ ان کے درمیان توفیق پیدا کر دے لیکن یہ چار میتھڈس اپلائی کرنے کے بعد بھی اگر بناؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئے دونوں میں سے ایک یا دونوں بگاڑ ہی پر آمادہ ہوں تو پھر دونوں کو جدا کر دیا جائے یہ طریقہ بتایا گیا ہے طلاق کا کہ جذبات میں آ کر کے فوراً طلاق مت دے دو اس لیے کہ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے اور ایک اجنبی مرد ایک یا عورت کا شوہر بن جاتا ہے ایک اجنبی یا عورت ایک اجنبی مرد کی بیوی بن جاتی ہے نکاح کے ذریعے تو یہ ایک بندھن ہوتا ہے جسے قرآن حکیم کے غلیظ کہا ہے مضبوط بندھن اور مضبوط بندھن تو بس ایسے ہی توڑ دو تم تم نے جو وہ بندھن باندھا ہے مضبوط بندھن ہے وہ تلاک تلاک تلاک بول دیا اور بیوی بی نکالتے نکل گئی ایسا نہیں ہوتا بلکہ اسٹیپس اللہ تبارک تعلق نے بتائے سمجھاؤ بسترے الگ کرو ہلکی مار مارو تادیبن دونوں طرف سے پنچ بٹھاؤ یہ چار صورتیں اختیار کرنے کے بعد بھی اگر معاملہ نہ جم سکے تو پانچویں مرحلے میں دونوں کو الگ کر دیا جائے <می> کتنا شاندار معاشرتی اصول بیان کیا گیا ہے اگر یہ اصول آدمی پیشے نظر رکھے تو خانگی زندگی کے اندر بگاڑ نہ آئے اس کے بعد کچھ حقوق اللہ بیان کیے جا رہے ہیں اور کچھ حقوق العباد اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے بتایا گیا واب اللہ, اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور صرف اسی کی عبادت کی جائے یہ اس کا حق ہے اس کے بعد کس کا حق ہے معاش حقوق العباد میں وہ بل والدین احسان باپ کے ساتھ اس سلوک سنو وائر تمہارے وہ پڑوسی جو قریبی ہیں دیکھو پڑوسی کی کتنی قسمیں ہیں اگر آپ کا پڑوسی اجنبی ہے تو اس کا ایک حق آپ کے اوپر ہے حق جوار پڑوس میں رہتا ہے نا چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو اور اگر وہ مسلمان ہے تو دو حق ایک تو حق جوار اور ایک حق اسلام اور اگر وہ رشتے دار ہے تو تین حق ایک تو حق جوار پڑوس ہونے کا حق دوسرے حق اسلام مسلمان ہونے کا حق تیسرے حق قرابت کراوت داری کا حق تین تین حقوق آپ کے اوپر عائد ہو گئے تو اللہ کا حق کیا ہے حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کا کیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اس کے بعد حقوق العباد کے اندر ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے پھر پڑوسیوں کا ہے ول جار جل ول جارل جنوب دور کا پڑوسی وہ تینوں پڑوسیوں کے حالات میں نے بتا دیے ہیں وہ صاحب بل اور آپ کے بغل کا ساتھی قرآن حکیم نے وہ صاحب بل کہہ کر کے کتنی اسات پیدا کر دی ہے بس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے آپ کھڑے ہو جائیں آپ بیٹھئے چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو بیٹھو آپ کے ساتھ میں بس میں یا گاڑی میں کوئی بیٹھا ہوا اسے کوئی تکلیف ہو گئی تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی مدد کریں اس کا تعاون کریں اگرچہ وہ آپ کے لیے اجنبی ہے آپ کی دکان میں آپ کے نوکر صاحب بل ہیں آپ کے پہلو کے ساتھ ہی جمب بنے پہلو وہ صاحب بل جو آپ کے پہلو کے ساتھ رہتے ہیں آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دکان میں تو وہ کبھی ادھر آتا ہے کبھی ادھر آتا ہے آپ کے پہلو میں تو رہتا ہے لہذا ملازم بھی نوکر بھی وہ صاحب بل کے دائرے میں آ وہ آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہے بس میں آپ کا ساتھی ریلوے میں آپ کا ساتھی سفر میں آپ کا ساتھی ہوائی جہاز میں آپ کا ساتھی اس کے حقوق آپ کے اوپر ہیں دکان میں جو آپ کے نوکر ہے کھیت میں جو آپ کے کام کرنے والے ہیں آپ کی کمپنی میں جو ورکرس ہیں یہ سارے کے سارے بلجمب کے دائرے میں آ گئے اللہ تبارک کو تالن ایک لفظ بول کر کے کتنا وسیع مفہوم اس کے اندر پھرو دیا ہے ان سب کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں اس کا مطلب یہ ہوا کھیت میں کام کرنے والا جو آپ کا نوکر ہے اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کریں آپ کی دکان میں کام کرنے والا جو نوکر ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں بھائیو جیسا بس میں آپ کے ساتھ کوئی اجنبی ہو وہ آپ کے پہلو کا ساتھی ہو گیا اس کے ساتھ بھی آپ حسن سلوک کریں کیسی کیسی تعلیم دیتا ہے قرآن حکیم اللہ اور آخر میں کہا گیا اوما مانا کرتا وہ عورتیں جو تمہارے ہاتھوں کے تحت ہیں یعنی تمہاری لوہڑیاں تمہاری بیویاں اب لونڈیوں کو تصور تو, تو نہیں ہے لال اب تمہارے ہاتھوں کے تحت کون ہے تمہاری بیویاں اور وہ صاحب بل جمب کے اندر تو بدرج اولہ ہوا آ گئی اس لیے کہ سب سے قریب آپ کے پہلو میں سب سے زیادہ قریب تو بھی ہے بتایا گیا کہ اس کے ساتھ بھی سب سے زیادہ حسن سلوک کیا جائے ماں باپ اور پڑوسی کے بعد اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے یہ کسی کے اندر نہیں ہونی چاہیے وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہا گیا ایک تو تکبر ایک تو تکبر یہ اللہ تبارک کو پسند نہیں انب من کانا مختالہ فخر اللہ تبارک کو پسند نہیں اور دوسری چیز کیا ہے بخل بخیلی ایک تو فخر پسند نہیں ہے اور دوسرے بخیلی پسند نہیں ہے بخیلی جانتے ہو کسے بولتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ نہ کرے بخیلے ہو کماتا ہے دس ہزار روپیہ بیوی کو پکڑا دیتا ہے دو ہزار میں مہینہ بھر چلا لینا ہے اپنی حیثیت کے مطابق بال بچوں کے اوپر خرچ نہ کرے وہ بکیل ہے اور وہ آدمی بھی بخیل ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ دینے کے لیے اس کا ہاتھ نہ نکلے وہ بھی بخیل ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بال بچوں پر نہ خرچ کرے وہ بھی بخیل اور اللہ کے راستے میں دینے کے لیے اس کا ہاتھ نہ پڑھے وہ بھی بخیل تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک کو فخر نہ پسند ہے اور دوسرے بکیل ہی نہ پسند ہے اور تیسرے اب مَا آتَاهُمُ ماں آتا ہوں اللہ اللہ نے جو اپنا فضل دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں وہ کیسا چل رہا ہے دکان کیسی چل رہی ہے ارے بڑا برا حال ہے کسٹمر تو دیکھتے نہیں دن بھر حالانکہ خوب مال بنا رہا ہے وہ بہت پیسے کھینچ رہا ہے اور اللہ کے اس فضل کو چھپا رہا ہے جو اللہ اسے دے رہا ہے اللہ خوب نماز رہا ہے خوشحال ہے لیکن کہتا بہت بدحال حال ہوں خوب کما رہا ہے لیکن کہتا ہے کہ بس روٹی چل رہی ہے روٹی چٹنی کھا رہے ہیں ارے روٹی چٹنی کا کو کھا رہا ہے یہ جو پیسے بنا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تجھے فضل دیا ہے اس کا اظہار کر اللہ کا شکر ہے اچھا کما رہا ہوں تمہ ماں آتا ہوں فضلی اللہ تبارک کو تعالیٰ نے جو فضل اسے دیا اس کو وہ چھپائے تو یہ تین چیزیں اللہ کو سخت نہ پسند ہے پہلی چیز فخر پسند نہیں دوسرے بخل پسند نہیں ہے اللہ اب خلون بخل فخر ناپسند ہے بخل یعنی بخیلی کنجوسی ناپسند ہے اور تیسرے اللہ خوشحال رکھے تو خوشحالی کا اظہار نہ کرے بلکہ بتائے کہ بہت بدحال ہوں اس لیے کہ اس صورت میں بندہ اللہ کا ناشکرا بن جاتا ہے اللہ کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ کو اپنی ناشکری سخت ناپسند ہے تو یہ تین چیزیں اللہ کو بہت ناپسند ہے اس کے بعد بتایا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سفر میں ہوتا ہے پانی نہیں ملتا اب بغیر اضو کے تو نماز ہوتی نہیں ہے اب کیا کرے کہتے تیمم بنا لے فَاِلَّمْ طَيِّبًا تیمم کا طریقہ کیا ہے اگر آپ کو پانی نہ ملے اور آپ کو نماز ادا کرنی ہے یا آپ بیمار ہیں اگر آپ پانی سے وزو کرتے تو بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے نہائیں اگر آپ تو بیماری بڑھ جائے ازو بنائیں آپ تو بیماری بڑھ جائے اس صورت میں بھی آپ کو تیمم کی اجازت ہے باہر آپ سفر میں ہیں پانی نہیں مل رہا ہے تب بھی آپ کو تیمم کی اجازت ہے تیمم کس طرح کریں گے اس کا طریقہ بتایا گیا ہے فتح ممو سید پہلے تو آپ نیت کریں اس لیے کہ حدیث میں انیت جنو پہلے نیت کرنا ہے دوسرے بسم اللہ پڑھو پوری بسم اللہ نہیں بسم اللہ خالی بس بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بسم اللہ نیت نیت زبان سے نہیں دل سے اس لیے کہ نیت دل کا عمل ہے نیت کر لیا آپ نے تیم کی اس کے بعد بسم اللہ پڑھیے دو ہو گیا سامنے پاک مٹی ہو سعیدن بن پاک مٹی کے اوپر ہاتھ ماری گئی आपने हाथ मारा और उसके बाद चौथे नंबर पे मिट्टी को उड़ा दीजिए पांचवें नंबर पे आप उसे चेहरे पर फेड़ लीजिए छठे नंबर पे बाएं हाथ की हथेली को दाह हाथ की पुष्ट के ऊपर हथेली के फिरा लीजिए और उसके बाद दाहने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुष्ट ہتھیلی کی پشت پر پھرا لیجئے یہ آپ کا تمہ ہو گیا نیت بسم اللہ مٹی کو پر ہاتھ مارا آپ نے اور اس کے بعد مٹی جو ہاتھ میں لگی ہے پونکنا سنت ہے اور اس کے بعد آپ چہرے پر پھیر لیجیے اس ہو گیا تمہ یہاں تک لانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ناک میں کچھ ڈالنے کی ضرورت ہے تو ناک میں پتہ نہیں کیا کا ڈالتے رہتے وزی ہے وہ ہو. ناک میں ایسے ڈالتے رہتے یہ ہے تیمم کا طریقہ تیمم کا طریقہ سمجھ میں آ گیا کہ پھر سے بتاؤں پہلے نیت پھر بسم اللہ دو سامنے پاک مٹی ہے ہاتھ مارنا تین چوتھے نمبر پہ مٹی اڑانا پانچویں نمبر پہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ کا تیمم ہو گیا اب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں یہ تو تیم کا طریقہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہودیوں کے اندر ایک بیماری آ تھی اور یہ بیماری آج مسلمانوں میں بہت عام ہے اللہ اکبر کیا علم الم تر اوتو نصیبا من نصیبی مین ابل جپت یہودی جنہیں کتاب دی گئی تھی یہ جبت کے اوپر ہی مان لاتے ہیں جبت کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جادو گری کرنا یہ بھی جبت ہے ٹونے ٹوٹکے کرنا یہ بھی جبت کے دائرے میں ہے جوتیش یہ بھی جبت کے دائرے میں آ گیا فال نکالنا یہ بھی جت کے دائرے میں آ کسی بابا کے پاس جا کر کے مستقبل کے حوال معلوم کر لینا یہ بھی جپت کے دائرے میں آتا ہے تعویز گنڈے یہ ساری کی ساری چیزیں جت کے دائرے میں آ گئی. اور جانتے ہیں جب کوئی قوم اخلاقی میدان میں دیوالیاں ہو جاتی ہے تو یہ سب کام کرتی ہے کتنی عورتیں اپنی عزت گواں بیٹھی ہیں باباؤں کے پاس جا کر کے کتنے لوگ ہیں جو فٹ پاس سے آ گئے ہیں باباؤں کے رقموں کے مطالبہ کرنے کی وجہ سے گھر برباد ہو گئے ہیں بتایا گیا کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے یہ اس پر ایمان والوں کو ایمان نہیں لانا چاہیے ایمان لانے والوں کو اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو جپت کے اوپر ہی مان لاتے ہیں اور جپت کے دائرے میں یہ ساری چیزیں آ گئی اس کے بعد قصر کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اگر آپ مقیم ہیں اپنی بستی میں ہیں اپنے شہر میں ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے صبح فجر کی دو رکعت اس کے ساتھ دو سنت ہے زہر کی چار رکعت فجر اس کی عصر کی چار رکعت ہے مغرب کی تین ہے اور ایشا کی چار ہے ساری جو فرض نمازیں آپ پوری پوری پڑھیں گے لیکن اگر آپ سفر میں جائیں تو جو چار رکعت والی نمازیں ہیں انہیں دو دو کر کے پڑھیے ایشا کی نماز دو رکعت عصر کی نماز دو رکعت ظہر کی نماز دو رکعت جو چار چار ہے انہیں دو دو پڑھیے سفر میں نماز جو چار رکات ہوتی ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے کیا تین جو ہیں وہ تین ہی پڑھنا ہے آپ کو دو ہیں جو وہ دو ہی پڑھنا ہے سفر کسے کہتے ہیں وہ سمجھ لیں آپ آپ کی بستی کی جو ہد ہے بستی کی حد سے اگر آپ بارہ کلومیٹر جا رہے ہیں تو بستی کی حد جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے جیسے آپ اپنی بستی کی حد سے نکلے یا آپ کی بستی کی حد ہے یہاں آپ پہنچ گئے اور یہاں سے آپ آگے بڑھے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ دو رکعت پڑھیں گے شرط یہ ہے کہ آپ کا یہ سفر بارہ کلومیٹر تک کا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا خارجا مسیرت سلاسة امیال او سلاسة فراسخ صلی اللہ رکھاتا ہے روا مسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے اور آپ تین میل کا سفر کرتے یا تین فرسخ کا سفر کرتے صحبت الشاکی اس میں جو راوی ہیں شعبہ انہیں شک ہے کہ آپ تین میل جاتے تھے تو سفر کرتے تھے کہ تین فرسخ جاتے تھے تو سفر کرتے تھے اب ان میں متعین کیا ہے تین فرسخ یا تین میل متعین ہے تین فرسخ کیوں اس لیے کہ اوالیہ مدینہ مدینہ کا جو اوپر کا حصہ ہے اس وقت جسے اوالیہ مدینہ کہا جاتا تھا وہاں سے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں آتے تھے اور چار میل رہتا تھا اوالیہ مدینہ لیکن کبھی انہوں نے کسر نہیں کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تین میل کا جو معاملہ ہے وہ صحیح نہیں ہے تین فرسخ متعین ہو گیا یعنی بارہ کلومیٹر میٹر بارہ اگر آپ سفر میں ہیں جا رہے ہیں تو بستی کی حد سے جیسے ہی آپ آگے بڑھیں گے آپ کسر کرنا شروع کر دیں اور جتنے دن آپ سفر میں رہیں آپ قصر کر سکتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کہیں چار دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پوری نماز پڑھیے چار دن کے بعد بعد روایتوں کے اندر آتا ہے اگر آپ کو کہیں انیس دن ٹھہرنا ہے تو انیس دن آپ پوری نماز کسر نماز پڑھیں اس کے بعد پوری نماز پڑھیں لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں صحیح یہ ہے کہ جب تک آپ سفر میں ہیں اور اپنے گھر آپ نہیں لوٹے تب تک آپ مسافر ہیں آپ آدھی نماز چار والی پڑھ سکتے اجازت ہے. حدیث میں اس طرح بھی آیا ہے کہ آپ واپس لوٹے اور ابھی بستی کی حد کے اندر نہیں آئے بستی کی حد کے باہر ہیں اور آپ کا گھر آپ کو دکھ رہا ہے وہاں سے اور اصر کی نماز کا وقت ہو گیا تب بھی آپ کسر ہی کریں گے اس لیے کہ آپ بستی کی حد میں نہیں آئے نا بستی کی حد سے باہر ہیں یعنی جب تک آپ بستی کی حد میں نہ آ جائیں اگر چاہے آپ کو وہاں سے آپ کا گھر دکھتا ہو آپ کسر ہی کریں گے یہ رہا قصر کا مسئلہ اس کے بعد ایک بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ بخش دے گا اگر چاہے گا تو صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو وہ نہیں بخشے گا اچھا ایک سوال کرتا ہوں میں آپ سے سب سے بڑا نیک عمل کون سب سے بڑا نیک عمل کون اللہ تبارک کو تعالیٰ کی میں توحید توحید اللہ تبارک کتالہ کو توحید بہت محبوب ہے اس کے مقابلے میں شرک ہے اسے شرک کرنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کو تو میں کسی قیمت پر نہیں بخشوں گا شرک کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اللہ ایسے لوگوں سے کلام ہی نہیں کرے گا اور جس سے اللہ کلام نہ کرے قیامت کے دن سوال ہی نہیں ہے اسے جنت میں جانے کا جانت میں جائے گا اللہ نے فرمایا کبھی بے شک اللہ مشرق کو نہیں بخشے گا اس کے علاوہ جس بھی گنہ گار کو چاہے بخش دے شرک کی چار قسمیں ہیں شرک فل علم شرک و تصرف اور شرک فل عبادہ اور ایک شرک فل آدا یہ چار قسم کی شرک ہیں شرک ود تصرف کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے جو بگڑی بنا سکتا ہے جیسے بعض مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ باباوں کے پاس بھی یہ جو قبروں میں ہیں ان کے پاس بھی پاور ہے یا فلاں ولی کو فلاں پیر کو یہ پاور ہے کہ وہ بنا سکے بگاڑ سکے نفع دے سکے نقصان پہنچا سکے اگر اس طریقے کا عقیدہ ہے تو وہ شرک فی تصرف میں مبتلا ہے اور ایک, ایک شرک فی علم شرک علم کا مطلب کیا ہے جیسے اللہ تبارک و تارک غائب کا علم ہے ایسے بابا کو بھی غیب کا علم ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کیا کھا کر آیا ہے تیرے گھر میں کیا ہے تیرے مکان میں کہاں خزانہ گڑا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ یہ شرک فل علم ہے یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے تو یہ شرک فل علم ہے کوئی بنا سکتا ہے بگاڑ سکتا ہے نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے وہ تو شرک ف ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم جانتا ہے وہ شرک فل علم کا مرتکب ہے اور ایک شرک فل عبادت جتنی بے مراسم عبودیت اللہ کے لیے خاص ہیں اللہ کے لیے یا اللہ کے گھر کے لیے خاص ہیں وہ اللہ کے گھر کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرے تو وہ شرک فی ال عبادت ہے مثلاً سجدہ اللہ کے لیے خاص کسی اور کے لیے اگر کرتا ہے تو شرک کرتا ہے رکو اللہ کے لیے کسی اور کے لیے کرتا ہے تو شرک کرتا ہے قیام اللہ کے لیے خاص کسی اور کے لیے کرتا ہے تو شرک کرتا ہے اللہ کے گھر کا صرف طواف ہونا چاہیے اگر کسی قبر کا طواف کرتا ہے تو شرک کرتا ہے وہ اس لیے کہ طواف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے خاص ایسے ہی ایک ہی پتھر ہے جس کو ہم چوم سکتے ہیں محبت سے ایک ہی پتھر ہے جس کو پیار سے ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں وہ پتھر کون سا ہے حضرت اور کسی پتھر کو آدمی چومنے لگے تو اے? حرام ہے وہ شرک ہے اسی طریقے سے ایک گھر ہے جس کو غسل دیا جاتا ہے محبت سے کون سا گھر ہے وہ کعبہ اب اگر کوئی کہے کہ قبر کو دھل کر کے اس کا جو گوسالہ ہے پانی ہے وہ بھی تبرک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے شرک کا مرتکب ہے وہ اس لیے کہ نہلانا کسی گھر کو اللہ کے گھر کے علاوہ جائز نہیں ہے تب اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کا جائز نہیں ہے بوسہ دینا حضر آسمت کے علاوہ کسی پتھر کو جائز نہیں ہے محبت سے کسی اور پتھر کو چھونا حضرت کے علاوہ جائز نہیں آپ ایک سوال یہاں کر سکتے ہیں کہ آخر وہ پتھر کائ کو وہاں رکھا ہوا ہے کہ لوگ اعتراض کریں کہ مسلمان بھی پتھر پوچھتا ہے کائے کو رکھا ہوا ہے وہ سوال کر سکتے ہیں آپ نا اس کا جواب بڑا پیارا دے رہا ہوں تو لے کر کے جاؤ دیکھو ہر زمانے میں عہد و پیمان کے کچھ طریقے ہوا کرتے تھے عہد ابراہیمی میں عہد و پیمان کا طریقہ یہ تھا کہ میدان میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا عہد ابراہیمی میں عہد و پیمان کا طریقہ کیا تھا میدان میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور لوگ آ آ کر کے اس پتھر کو چھوتے تھے اور الگ ہٹ جاتے تھے مطلب کیا ہوتا تھا یعنی جو بات زیر گور ہے جن جن لوگوں نے پتھر کو چھوا ہے سب لوگ اس بات سے متفق ہیں یہ عہد ابراہیم عہد و پیمان کا اصول تھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کالا پتھر کہتے جن سے آئے وہ پتھر اٹھا کر کے وہاں رکھ دیا ہے اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ بھائی آپ کو سات چکر لگانا ہے کوئی پوائنٹ ہونا چاہیے نا جہاں سے آپ چکر شروع کریں اور جہاں چکر ختم ہو تو ایک تو وہ بتاتا ہے کہ پوائنٹ یہ ہے یہی سے آپ حجر سمت کو بوسا دے کر کے یا چھو کر کے چکر شروع کریں تین چکر طرح کر کر جس کو رمل بولتے اور بقیہ کے سات چکر میڈیم یہیں سے شروع کریں یہیں پر آئے ایک چکر ہو گیا پھر یہاں سے چلے یہاں آئے دوسرا چکر ہو گیا یہاں سے چلے پھر یہیں آ گئے تیسرا چکر ایسے ہی ایک تو یہ پوائنٹ ہے کہ یہیں سے چکر شروع ہوتا ہے یہیں آ جاؤ تو ایک چکر پورا ہو گیا ایک مقصد تو اس کا یہ ہے وہاں رکھنے کا اس وجہ سے وہاں رکھا ہوا اور دوسرا مقصد عہد ابراہیمی میں وہ جو طریقہ تھا ہے دو پیمان کا اس کو بھی قائم رکھا گیا اس لیے کہ اس گھر کو بنانے والا کون اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے وہ پتھر رکھ دیا ہے عہد و پیمان کے لیے کہ جیسے کوئی عہد و پیمان کیا جانا ہوتا تھا تو پتھر میدان میں رکھ دیا جاتا تھا جو اس پر ہاتھ رکھتا تھا وہ اس بات سے متفق ہوتا تھا حضرت ابراہیم نے وہ پتھر وہاں رکھ دیا کہ دنیا کے جن جن لوگوں کو توحید سے محبت ہو وہ آ کر کے ذرا اس پتھر کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے جائیں تاکہ جباہی بن جائے عہد و پیمان کا جو اصول میں نے بنایا تھا عہد و پیمان کا جو طریقہ تھا وہ یہاں ظاہر ہو جائے کہ جو آدمی اس پتھر کے اوپر ہاتھ لگائے گا وہ یہ بتا رہا ہے ظاہر کر رہا ہے کہ میں موحد ہوں اور جان دے دوں گا مگر تو نہیں چھوڑوں گا یہ تو عہد کر رہا ہوں میں اس وجہ سے وہ پتھر رکھا ہوا ہے تو یہ جو دو بنیادی وجہ ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہی ہیں اس وجہ سے وہ پتھر رکھا ہوا اس کا رکھا جانا وہاں ضروری ہے چلو ٹھیک ہے رکھا ہوا ہے چھو رہے ہو وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو عہد و پان آپ نے تو چھونا تو سمجھ میں آتا ہے یا چومنا سمجھ میں آتا ہے ٹچنگ تو سمجھ میں آ رہا ہے کسی سمجھ میں نہیں آ رہی ٹچنگ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ نے چھو تو عہد ویمان کر لیا یہ بوسا کیوں دے رہے ہو اس وجہ سے بوسا دے رہے ہیں ہم اس لیے کہ اسے اللہ کے خلیل نے اپنے ہاتھوں سے چھوا ہے اور جہاں انہوں نے ہاتھ رکھ دیا بوسہ دینا ضروری ہے وہاں محبت میں مواحد نے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تھی اپنے بیٹے تک کو زبا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اس نے اس پتھر کو ہاتھ لگایا چومو ذرا اس پتھر کو اس لیے کہ اللہ کے خلیل کا ہاتھ لگا لگایا اس وجہ سے چوما جاتا ہے ورنہ چومنا بھی ضروری نہیں ہے اگر موقع ملے تو چوم لو اور نہیں تو صرف ہاتھ اٹھا دو دو پیمان ہو گیا اللہ کے خلیل کا ہاتھ لگا اس وجہ سے چوما جاتا ہے بکیا اور کچھ نہیں اس پتھر میں اور ہم اسے پرارتھنا تھوڑی کرتے ہیں بت پرست کیا کرتے ہیں اپنے بوتوں سے پرارتنا کرتے ہیں ان کا نام لے کر کے ہم لوگ تھوڑی بولتے ہیں اے کعبہ ہماری مدد کرے ایسا بولتے کیا اے حجر آسواد میری مدد کرا ایسا بولتے کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اسے پرارتھنا نہیں کرتے شاعر میں سے ایک شاعر ہے اس کی تعظیم ہم کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں تو ایک ہوا شرک فی تصرف اللہ کے علاوہ کوئی اور بنا بگاڑ سکتا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم ہے شرک فی شرک فی ال عبادہ عبادت کے جتنے مراسم اللہ کے لیے خاص ہے کسی اور کے لیے کہا اور یہ تو وہ شرک فی الباد ایک ہے شرک فی العادت عادت کے طور پر شرک وہ کیا ہے بچے کا نام حسین بخش رکھ دینا حسین بخش یعنی حسین نے بخشا ہے پیر بخش پیر نے بخش دیا ہے یہ ایسے نام رکھنا یہ شرک دلا دا ہے دائنے ہاتھ کی ہتھیلی کھجلا رہی ہے کچھ نوٹ آنے والا ہے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کھجلا رہی ہے نوٹ جانے والا ہے کؤ چھت کی مڈیر کے اوپر بول رہا ہے کوے ماما بول رہے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے کوے کو کیا معلوم کون آنے والا ہے فلا نکتر سے پانی برستا ہے یہ شرک فی ہے تو یہ چاروں قسم کے شرک جو میں نے بتا ہے ان میں سے کسی ایک شرک کے اندر اگر آدمی ملو مشرق ہے اللہ تبارک تعلق سے نہیں بخشے گا اِنَّ اللہ لَا اس کے بعد ایک بات بڑی عجیب کہی جا رہی ہے کہ گناہ کے بھی درجات ہوتے ہیں بریان فقد احتمل ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے دیکھو یہ گنہگار کی ایک قسم ہے کیا گناہ کیا اس نے اور چھپا لیا یہ گنہگار کی ایک قسم ہو گئی اور ایک آدمی گناہ کرتا اس کا اعتراض کر لیتا کہ میں نے وہ گناہ کیا ہے یہ گنہگار کی دوسری قسم ہے اور ایک خطرناک قسم کا بڑا بدماش گنہگار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے گناہ خود کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت آنے والی ہے تو الزام دوسرے کو پر لگا دیتا ہے غیر بھی بری تو اس کا گناہ محکمہ گناہ ہے یہ اللہ کبارک تعلق کو بہت محبوض ہے گناہوں کے درجات ہیں گناہ کرے آدمی چھپا لے ایک قسم کا گنہ گاری ہے گناہ کرے اعتراف کر لے میں نے کیا ہے یہ دوسرے قسم کا گنہ گار تیسرے قسم کا گنہ گار چونکہ مرکب گناہ کا مرتبہ اللہ کو بہت ہی محبوض ہے ایسا گنہ گار کہ گناہ خود کرے اور دوسرے کے اوپر ڈال دے اس کے اندر دو گناہ ہو گئے ایک تو وہ گناہ جو اس نے کیا ہے اور دوسرے الزام لگانے کا گناہ ہو گیا دو گناہ ہو گیا اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بت پرستی مختلف شکلوں میں کیسے وجود میں آئی یہ دیوی یہ دیوتا یہ مختلف شکلیں کیسے ہوئی اللہ تبار إِلَّا شی کو یہ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کر رہے ہیں اسٹیچوز بنا کر کے یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں ایسا ہوا ہوگا کہ شیطان مختلف پوز میں مختلف پوز میں شیطان کیسا ہوتا ہے بہت بدصورت ہوتا ہے اسٹیچوز دیکھو کیسے کیسے رہتے تو مختلف شکلوں میں یہ کمزور ایمان والوں کے سامنے کمزور عقیدے والوں کے سامنے آیا اور کچھ اپنی کرشمہ کاریاں دکھائی ہوں گی مافوکل ادراک باتیں لوگوں کے سامنے پیش کی ہوں گی ارے لوگوں نے کہا ارے یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے اب جو تصویر اس نے پیش کی تھی پوز کی تھی لوگوں نے کہا کہ ارے وہ تو بہت پہنچا ہوا تھا اب اس کی تصویر انہوں نے بنا لیچو اس بنا لی لگے پوجنے اب دوسری جگہ پہنچا دوسرے پوز میں اور کچھ با ادراک باتیں ان کے سامنے پیش کی ارے کا یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے اس شکل کا ہے اس کی اس طرح مورتی بنا لی گئی اور پوجا شروع اس طرح مختلف جگہوں پر ڈھیلے ڈھالے عقیدے رکھنے والے لوگوں کے سامنے الگ الگ شکلوں میں پہنچا اور کرتب دکھائے لوگوں نے اسے پہنچا ہوا سمجھا اس کی مورتی بنائی اس کا اسٹیچو بنایا اور درا دڑ پوجا ہونے لگی در حقیقت شیتان کی پوجا یہ تو اللہ شیتان مریدا اللہ کے علاوہ یہ جو پوجا ہو رہی ہے جن کے ساتھ شیتان مردود کی پوجا ہو رہی ہے بات بات جگہ عورتوں کی پوجا ہوتی ہے جیسے عرب میں دیوی کی پوجا ہوتی تھی اجزا ایک عورت کا بتا ارب میں ازا کی پوجا ہوتی اللہ نے فرمایا یہ تو عورت ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کامل القل کون بولے مرد ناکس العقل کون بولے اور کامل الحق ناک القل کے سامنے جھکتا ہے تو بڑی اچھی بات بڑا چھوٹے کے سامنے جھک رہا ہے مرد عورت کے سامنے مرد کی عقل کامل وہ کامل الق عورت کی عقل ناقص ناقس القل کامل القل ناقص العقل کے سامنے جھک رہا ہے یہ تو اس کی مردانیت, اس کی مردانیت کی مردانیت مردانی کہ شیطان کا ایک فریب بڑا خطرناک ہے اس فریب میں اس پھندے میں جو آ گیا اس کی دنیا برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے اتفاق سے اگر دنیا بن گئی لیکن آخرت تو برباد ہوئی جاتی ہے کیا ولا ادل ان ولا امنی انم میں انہیں گمراہ کر دوں گا ضرور بھی ضرور شیطان بولتا ہے میں انہیں ضرور بھی ضرور گمراہ کر دوں گا اچھا گمراہ کرنے کا آغاز میں کیسے کروں گا ولا امنی انہیں آرزو میں مبتلا کر دوں گا ارے ابھی بڑی عمر پڑی ہے ابھی گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لیں گے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے کیا بولتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے پھر اس مقام پہ عمرے رواں ملے نہ ملے توبہ کر لیں گے بعد میں بوڑھے ہوں گے تو ابھی تو جوان ہے تمنؤ میں الجھا دیتا ہے کسی شاعر نے کہا ہے تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں کیا تمنؤ میں الجھایا گیا ہوں کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں گنا کرتا چلا جا بعد میں توبہ بعد میں توبہ کر لینا توبہ کی نوبت ہی نہیں آئی تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوئی تو تو شیطان شیتان میں الجھا دیتا والا ان کو آرزوں میں مبتلا کر دوں گا تمناؤں میں الجھا کے دوں گا یہ سب سے خطرناک حربہ ہے شیطان کا تمناؤں میں الجھا دینا آدمی توبہ کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے آج کل عورتوں کے ساتھ سچ مچ بہت ظلم ہو رہا ہے ہمارے اندر بھی مسلمانوں کے اندر بھی ہے غیروں کے اندر بھی ہے جہیز کی خاطر لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے اس کے لیے ہماری حکومت بڑے اچھے اچھے تدابیر کر رہی ہے لیکن وہ معاملہ رکنے کو نہیں آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بڑی پیاری بات کہی ہے وَإِن یہ جو لڑکیوں کو جلا دیا جاتا ہے شوہر بیوی کو جلا دیتا ہے مقصد کیا ہوتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر شادی ہو پھر جہیز آئے جلا دیا جاتا ہے یعنی پیسے کی خاطر ایک بے بس اور کمزور لڑکی کو نظر آتش کر دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے جہیز کی خاطر قرآن نے کہا کہ ایسے لوگ جو مال کی خاطر اپنی بیویوں کو جلا دیتے ہیں اپنی بیویوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں تاکہ ظلم کی وجہ سے وہ علیحدگی اختیار کرنے پر راضی ہو جائے میں دوسری شادی کروں تاکہ دوسری جگہ سے پیسہ آئے تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ ان کا خواب کبھی بھی شرمندے تعبیر نہیں ہوگا وہ پیسہ حاصل کرنے کی خاطر عورت پر ظلم کر رہے ہیں در حقیقت یہ ظلم رنگ لائے گا اور وہ ہمیشہ محتاج رہیں گے دیکھو جو جلا دیے جاتے ہیں ماں بھی گرفتار ہوتی ہے بیٹیاں بھی گرفتار ہو جاتی ہے یہ حضرت بھی گرفتار ہوتے ہیں اور نہ جانے ایک لاکھ ملنے کی امید ہوتی ہے دسوں لاکھ روپے لگ جاتے ہیں بندے کے بھائی یہ تفرقہ یوگنی اللہ اللہ انصافی ہاں کوئی اگر مناسب وجہ ہے تفریق کی ٹھیک ہے جدا ہو جاؤ اگر مناسب وجہ سے جدا ہوئے ہو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے مال میں کشادگی پیدا کر دے گا تمہیں غنی کر دے گا لیکن اگر ظلم کر کے آپ نے علیحدگی اختیار کی ہے تو تمہارا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا تم چین سے کبھی نہیں جی سکو گے اچھا یہ بتاؤ پیسہ اصل ہے پیسے سے سکون ملتا ہے پیسے سے سکون نہیں ملتا کروڑوں رکھا ہوا لیکن کسی بیماری میں آدمی مبتلا ہو جائے کروڑوں رکھ کر کے فائدہ کیا ہے ہاں؟ اصل چیز دل کا سکون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل مالداری دل کی مالداری ہے تو دل کا مالدار ہونا ضروری ہے اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے اب تہ رحم الزت جمیا کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت چاہ رہے ہیں یہ لمحے فکریہ ہے ترکی کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے شام کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے عرب کے بعض ممالک کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے اور بہت سارے ممالک مصر وغیرہ کے لیے کہ یہ امریکہ کی چا پڑوسی کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کی چا پڑوسی کر کے عزت حاصل کریں اللہ فرما عزت یہ دیں گے عزت تو اللہ کے پاس ہے سہ عزت علی اللہ جل جو ظالموں کے ساتھ حلیفانہ تعلق قائم کرتے ہیں تاکہ عزت حاصل کریں عزت اللہ کے پاس ہے عزت یہ نہیں دے سکتے یہ صرف پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں عزت نہیں دے سکتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جسے امام جساف نے نقل کیا ہے کہ من اعتذب العبید اظلہ اللہ جو کسی بندے سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے ظلیل کر دے گا بندے کے پاس عزت کا ہے عزت تو اللہ کے پاس ہے اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک توت الملک منتشاہ تنزول ملک بھی منتشا وہ تھوڑی شا وہ اللہ تبارک کو جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ضلع دے تو عزت اللہ کے ہاتھ پہ ضلع اللہ کے ہاتھ عزت اسی کے پاس سلت اسی کے, پاس. اس کے بعد بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ایسی محفل کہیں تمہیں نظر آئے تو اس محفل میں کبھی نہیں جانا اور اگر پہنچ گئے ہو تو چلے آنا کون سی محفل جہاں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یوستا زوبیا یکفر کفر اور یوستا حضوبیا تو انکار کیا جا رہا ہو یا مذاق اڑایا جا رہا ہو بہت ساری تقریبیں ہوتی ہیں بہت ساری محفلیں سجائی جاتی ہیں بہت سارے فنکشنس ہوتے ہیں وہاں پہنچو تو اریانیت فحاشی مذہب بیزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین سے کھلواڑ ایسی محفلوں میں مت جاؤ اور اگر پہنچ گئے ہو تو واپس چلے آؤ جہاں اللہ کے قوانین کا مذاق اڑایا جائے اللہ کے قوانین کا انکار کیا جائے اور یہیں سے ایک نکتا اور نکلا بہت سارے لوگ باغ شعرا کو بہت پسند کرتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا کہ غالب کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں غالب کی شاعری کو در حقیقت جو لوگ غالب کی شاعری سے شغف رکھتے ہیں یا تو ان کا ایمان کمزور ہے یا پھر ان کا ایمان ناپید ہونے والا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی شاعری کے اندر جنت و دوزک کا مذاق اڑایا ہے فرشتوں کا مذاق اڑایا ہے بہت ساری چیزوں کا اس نے مزاق اڑایا ہے। جنت و دوزک کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یارب کیا بولتا ہے کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یارب سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح کیوں نہ جنت سے جہنم کو ملا لے یار سہر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح یعنی وہاں کی بھی سیر کر لیں گے جہنم کی بھی دی؟ دیکھو جہنم کا کیسا مزاق اڑایا اس نے جنت کا مزہ اڑایا فرشتوں کا مزہ اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا دمے تحریر بھی تھا یہ فرشتے جو بیٹھے ہوئے ہمارے نام لکھ رہے ایسی اپنی مرضی سے انہوں نے لکھ لیے ہمارا آدمی کوئی گواہ تھا کیا لکھتے لو. دیکھو فرشتوں کو متا اڑا ہے قیامت کا مزہ اڑاتے ہوئے کہتا ہے جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور اس کا مطلب مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے آنے سے پہلے اس کے بھتیجے کے مر جانے کی وجہ سے قیامت آ گئی ہے قیامت کا مزہ ہے لوگ غالب کے اشعار کو حفظ کرنا فخر سمجھتے ہیں در حقیقت ایسے لوگ بڑے بے نصیب ہیں اور محرومی قسمت والے ہیں کہ بجائے آیات قرآن حفظ کرنے کے وہ ایسے لایانی اشعار یاد کرتے ہیں اور اس پر فخر محسوس کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان پر نظر کرنی چاہیے تو ایسی کتابوں سے شغف رکھنا بھی در حقیقت اللہ کے ساتھ استحضا کیے جانے جیسا ہے وہ کتاب کے اندر استحصہ کیا گیا تو اس کتاب سے دور ہو اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے ماں یفال اللہ بے ان شکر تم ون تم وکار اللہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو ہم لوگوں نے شکریہ کا مطلب کچھ اور سمجھ لیا ہے کیا بولتے ہیں ہم اللہ کا شکر ہے حالانکہ بندہ جب یہ بولتا کہ اللہ کا شکر ہے تو شکر کا مطلب ہی نہیں سمجھتا تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ کو شکر کا مطلب سمجھا دوں یہ لے کر کے جاؤ آج شکر کیا ہے اللہ کی نعمت کا دل سے اعتراف کرے زبان سے اس نعمت کا اقرار کرے سمجھ دل سے اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کرے اور زبان سے اس نعمت کا اقرار کرے اور عمل سے اس کی فرما برداری کا ثبوت دے یہ تین چیزیں ہو گئی زبان دل عمل تینوں آ گئے اگر یہ بات آپ کے عمل میں پائی گی تب تو شکر ہے صرف زبان سے کہہ دینا اللہ کا شکر ہے یا اللہ کا شکریہ نہیں ہوا شکریہ تین چیزوں سے مل کر کے بنتا ہے ایک تو دل میں اپنے محسن کے احسان کا اعتراف کریں دوسرے زبان سے اس کا اقرار کریں اور عمل کے ذریعے اس کی فرما برداری کا ثبوت دے تو شکر ہے یہ ورنہ زبان سے صرف شکر شکریہ ادا کرنا یہ کافی نہیں ہے اور اس کو شکر نہیں کہتے اور اگر یہ آپ کی زندگی میں ہے تو اللہ تبارک فرما رہا ہے کہ میں شکر گزار بندوں کے اوپر عذاب نہیں بھیجتا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو شکر کا مفہوم واضح کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ شکر کی حقیقت کا ہے یہ تھا پانچویں پارے کا خلاصہ جسے آپ نے سماج فرمایا اللہ ہمیں نے عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے واخر داوانا الحمد اللہ رب العالم